رحمان رحیم سامعین کرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو یو آر اے این ایس یو این این کرتے رہتے ہیں یہ آپ ضرور آئے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی بتیوں قصبوں دیہاتوں اور شہروں کو شمار کیا جائے تو دس برس میں بھی میں پاکستان کی ساری بستیوں میں حاضری نہیں دے سکتا لیکن اس کے باوجود بہرحال ان کی محبت کی وجہ سے مجھے باقی اپنے سارے کام سمیٹ دینے پڑتے ہیں اور اس وجہ سے انسان ہوں پہ آلہ ہو ساغر نہیں ہوں میں تھک جاتا ہے انسان خون اور جسم اور انسان جو گوشت پوش کا بھرسہ ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دن رات کتنا صبر کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی اور میرے ساتھی اور میرے دوست خطبہ حضرات مولانا یزانی صاحب قاری عبد صاحب مولانا عبداللہ اللہ پوری صاحب مولانا عبدالعلیم صاحب اور دیگر بھائی جو یہ دن رات صبر کرتے رہتے ہیں ان کی بڑی بہادری کی بات ہے لیکن میں واقعی طور پر بیٹھ کر تقریر کرنا پسند نہیں کرتا لیکن کیا کیا جائے کہ کھڑے ہونے کی شکت نہیں ہے اس لیے وقت بھی کافی بیت چکا ہے میں چاہوں گا کہ یہ جو وقت مجھے ملا ہے اور یہ موقع جو مجھے میسر آیا ہے آپ سے ہم کلام ہونے کا اس موقع کا کوئی لمحہ بھی کسی ایسی بات میں طرف نہ کروں جو میرے لیے آپ کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے یا ہماری آفرت کے لیے مفید نہ ہو انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنی ساری تھکاوٹوں کے باوجود اپنی توانائیوں کو بروے کار لا کر آپ کی خدمت میں کتاب و سندت کی روشنی میں کوئی حق کی بات کہہ سکوں آپ اللہ سے دعا مانگیے اللہ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق ادا فرمائے آپ جانتے ہیں ہمارا ملک کڑے کڑے حالات سے گزر رہا ہے اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ سارا عالم اسلام اس وقت جس حالات سے دو ہے ایسے حالات عالم اسلام پر کبھی وارث نہیں تھے اس وقت دنیا میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں اتنی بڑی تعداد کہ چودہ سو برس کی اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی کبھی اتنی تعداد نہیں ہوئی ہے جتنی آج ہے آج کے اداد و شمار کے مطابق مسلمان ایک ارب بیس کروڑ سے زیادہ ہے سوا ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے اور دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی پینتالیس سے زیادہ سلطنتیں مملکتیں حکومتیں موجود ہیں چالیس اور پانچ پینتالیس سے زیادہ ملک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں جہاں مسلمان حکمران ہیں مسلمان سربراہ اور اس کے ساتھ ساتھ آج مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے اتنا مال ہے کہ اتنی دولت اور اتنے مال کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا مجموعی طور پر جو مال و دولت ہے اس کا کیا کہنا انفرادی طور پر بعض مسلمانوں کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ کبھی اتنا سرمایا دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا عام آدمیوں کے پاس عام مسلمانوں کے پاس اتنا سرمایا ابھی پچھلے دنوں دنیا بھر کے اخبارات میں بھی اور پاکستان کے اخبارات میں بھی ایک شخص ہے جس کا نام ہے ادنان خاش جی اس کا تذکرہ اخبارات میں بڑے تسلسل کے ساتھ آیا ہے اس کے بارے میں ایک عام آدمی ہے سعودی عرب کا رہنے والا ہے اور اب امریکہ اور یورپ میں رہتا ہے اس کے متعلق اخبارات نے لکھا کہ اس کا ذاتی خرچہ روزانہ کا اٹھارہ لاکھ روپے ہے وہ خرچہ جو کاروباری نہیں ہے صرف وہ خرچہ جو اپنی ذات سے صرف کرتا ہے وہ اٹھارہ لاکھ روپے روزانہ ہے اتنی دولت اتنا مال اور اس کی ایک ملک کے اندر زمین جو ہے وہ چار لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہے صرف ایک ملک میں اور یہ ایک آدمی کا عالم ہے اس طرح کے بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت کی یہ پراوانی مال کی یہ بحتا اور جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فیقت آمدنی اگر کسی ملک کی ہے تو وہ امریکہ کی نہیں فرانس کی نہیں جرمنی کی نہیں سویڈن کی نہیں ڈینمارک کی نہیں بیلجیم کی نہیں بلکہ ایک مسلمان ملک کویت ہے کہ پوری دنیا میں جتنی فیقت آمدنی ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے یہ مسلمانوں کا حال ہے مال دولت تعداد مل لیکن اگر ہم ان کے حالات کو دیکھیں تو زورے بد تعلے ہی ہے جتنے آج مسلمان زلیل ہیں ہار ہیں پریشان ہیں بے کس ہیں بے بس ہیں مظلوم ہیں مقہور ہیں کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنے بے کس نہیں ہوئے جتنے آج مسلمان زلیل ہے خار ہے دنیا کی ساری تاریخ میں مسلمان کبھی اتنا زلیل نہیں کبھی ہم نے اس بات سے غور کیا ہے کہ تعداد سب سے زیادہ مال بہت زیادہ ملک اد اور ذلت بھی امتحان سبب کیا ہے وجہ کیا ہے اس کی علت کیا ہے یہ کیوں ہے کہ کبھی ہم تین سو تیرہ تھے صرف تین سو تیرہ اور کوئی ہماری طرف پیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا اور آج ایک ایک مسلمان ملک کو دیکھ لو دس کروڑ مسلمانوں کا سربراہ ہے دیال الحق اور فوجی ہے جرنیل ہے سینے پہ بیس یو ستارے لگائے ہوئے ہیں بیس یوں کمرے لگائے ہوئے ہیں اور حالت کیا ہے راجیو گاندھی کی بیوی کے سامنے رکو میں چکا ہوا پھر ہو جاؤ بھائی تم بڑے کالے ہو ایک ادھر بولے ہیں مجھے ایک ادھر بولتے ہیں عجیب بات پہلے بات پر سن لو پھر اکٹھے ہی لڑیں گے تم تو گھر جا کے سو جاؤ گے اکیلا میں ہی یہاں کرایا جاؤں گا میں یہ کہہ رہا تھا تین سو تیرہ تھے کسی کے سامنے نہ چکتے تھے آج ایک ارب بیس کروڑ ہے اوروں کو چھوڑو ہم اس ملک میں دس کروڑ ہیں دس کروڑ اگر مرنے کا عدم کر لے رب کعبہ کی قسم ہے مشرق و مغرب مل جائے روس امریکہ کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں یہ دس کروڑ اللہ کی راہ مٹنے کا عدم کر لے ساری کائنات مل کے ان کو مٹا نہیں سکتی ہے سب کیا ہے صرف تین سو تیرہ صرف تین سو تیرہ اور مکے سے نکل کر مدینے پہ یلنا کرتے ہوئے آئے چڑھائے گی رحمت کائنات علیہ گی سلا خبر ملی حالات انتہائی بغر صورتحال انتہائی پریشان کن مدینہ طیبہ چھوٹی سی بستی اور مسلمان دو تبقوں کے ایک ہجرتوں کے ستائے ہوئے ایک مہاجروں کا فوج اٹھائے ہوئے دو تب سے مسلمانوں کے کچھ ہجرتوں کے مارے ہوئے اپنے وطن سے نکالے ہوئے اپنے گھروں سے بے گھر کیے ہوئے اپنی دولت لگائے ہوئے اپنے بچے کھلوائے ہوئے اپنے دلوں پہ کر کے کھائے ہوئے اپنے سینوں پہ زخم سجائے ہوئے اس طرح نکلے عبد الرحمان میوت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نکلا میرے گھر والوں کو پتا چلا میں اونٹ میں تو پیچھے بیٹا کھود میں سب کچھ دیکھ بھاگ کے پیسے پوٹلی میں باندھے ہوئے سب سے پہلے سسرال والوں کو علم ہوا باندھے ہوا ہے میرے اونٹ کی باہر سب لیڑ جانا ہے تو جاؤ ہماری بیٹی چھوڑ کے جاؤ بیٹی جی, جی. پھر اپنے گھر والے آ گئے کہاں کہاں جاتے ہو کہاں مدینے والے کے پاس جاتا ہو کہاں پھر یہ بیٹا ہمارا ہے اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے کہاں دل کو چوٹ پڑی اپنا لگتے کی اپنا بیٹا اور بیٹے کی محبت صرف باپ جانتا ہے آروں کو علم نہیں کہ بیٹا کس کو کہتے جس کو رب نے بیٹا دیا ہو یا اس نے قدر پوچھو یا جس کو دے کے چھین لیا ہو اس نے قدر پوچھو کہاں یا بیٹا چھوڑ دو یا محمد کی محبت چھوڑ دو کہاں دفع کب کبھی گاڑی ہو گئی اٹھائی آسمان کی طرف دیکھا پھر ٹہل گئے ایک بیٹا ہزار بیٹا ہو محمد پہ قربان ہے لے جاؤ پرواہ نہیں ہے بیٹا چھینا بھائی آئے انہوں نے مال کی پوٹلی چھینی بڑا بھائی آیا اس نے اونٹ بھی چھین لیا کہا جانا ہے تو اسی طرح جاؤ کائنات کے امام کی بارگاہ میں پہنچے ہوٹ پھوٹ سے پھنس گئے تھے اور پیر چلنے سے پھٹ گئے تھے پیروں سے بھی خود ہوٹوں سے بھی خود کائنات کے سردار فکلین کے تاجدار امام ہودا نماز گہر سے پارت ہوئے سلام پھیرا پلٹ کے دیکھا تو سامنے عبد الرحمان کھڑے ہیں کہا عبد الرحمان کب آئے کہا اللہ کے ابھی ابھی آیا ہوں کہاں کہاں کیسے آئے کہاں آتا سب کچھ لٹا کے آیا ہوں دین بچا کے آیا ہوں سرمایا عبد الرحمان دین بچا کے آئے ہو سب کچھ لٹا کے آئے ہو تو کچھ بھی نہیں لٹایا ہے جنت پا کے آگے ہو اللہ کی رضا پا کے آگے ہو یہ لوگ ایک کہاوی اٹھتا ہے عبد الرحمان کا کتنا سنتا ہے ارد کرتا ہے آتا بیوی بھی اس نے چھین لی بیٹا بھی چھین لیا دولت بھی چھین لی اللہ کے رسول میرا جتنا بال ہے دو حصوں میں تقسیم آدھا اس کو دے دیجیے آدھا مجھ کو دے دیجیے ایک میرا اللہ کے ابھی اس کا کوئی گھر نہیں میرا آدھا گھر لے لیجیے ایک نے کہا یار رسول اللہ میری دو بیویاں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اس کو کہیے اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر لے کچھ ہجرتوں کے سفائے ہوئے کچھ مہاجروں کے دو اٹھائے ہوئے کچھ امام نے کی نشرم میں تشریف آمری سے پہلے سرم میں ہر سال ببا پھوٹتی تھی زرد بخار کی لوگ تپے زرد میں مبتلا ہوتے تھے وہ تو گو کا تاجدار آیا رحمت مجسم بن کے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اس نے کہا اللہ میرے بابا خلیل اللہ نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی میں مدینہ کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں اللہ مدینے کو بیماریوں سے پاک کر دے یہ میرے آکا کی دعا کا اثر تھا کہ آج تک مدینے میں کوئی ببا نہیں مری گئی تو ہر جو پہلے پہل ہجرت کر کے آئے تھے بخاروں کے مارے ہوئے بخاروں نے ان کی کمروں کو چکا رکھا پر بندے ہی جتنے شمار کیا گیا تو جوان دو سو سے زیادہ نہیں تھے کل دادا دھوڑے شامل کیے گئے اور چودہ اور چودہ اور پندرہ پندرہ سال کے بچے شامل کیے گئے تو تب جا کے تین سو تیرہ بنے سب جا کے لیکن اس وقت بھی جبکہ صرف تین سو تیرہ تھے نہ خوف تھا نہ دہشت تھی نہ دشمن کا روپ تھا نہ مخالفوں کی حیبت تھی اگر خوف تو اپنے اللہ پر تبقل تھا اپنے رب پر اعتماد تھا محمد الرف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا دشمن بنالس کرنے کے آیا مدینے والوں کو مٹانے کے لیے سرورے گرامی نے کہا ہم مدینے کی دیواروں کے پیچھے رک کر ان کا انتظار نہیں کرتے کھلے میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے آفیا الحق دس آدمی اس پاکستان کا پاسی اور تاجیو گاندھی کے سامنے لمبا لیٹ گیا ہے اور سونیا کے سامنے رکو کر رہا ہے اور اگر اس سے پرسوں ملی تو ایک بزرگ کی قبر میں جا کے دھاگے ماننے شروع کر دیا مجھے اور ساری باتوں کی سمجھ آ گئی دھاگوں کی سمجھ نہیں آئی ہے دھاگے باندھ لے تو اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی کہ بابا چھبنی والا یہاں پر آئے اس کو دھاگے باندھ لیتا دھاگی باندھ میں تھے نا اور کسی وکیل نے کہا کسی بستی کے ایک چودھری نے کسی بندے کو قتل کر دیا گاؤں میں بھی بڑے وکیل تھے بندہ قتل کرنے والا چودھری تھا گاؤں کے وکیلوں نے کہا بابا اس کے بیٹوں کو ہم کو وکیل کرو ہم مقدمہ لڑیں کہڑ گئے نہیں نہیں یہ بڑا چودھری آدمی ہے ہم شہر کا وکیل کریں شہر کا وکیل کیا بتیس روپے پر اس زمانے میں بتیس روپے بڑی بات تین ہزار دو وکیل نے بڑا مقدمہ لڑا آخر چودھری پھانسی چڑھ گیا پنڈ کے وکیلوں کو پتہ لگا کہ چودھری پھانسی لگ گیا آئے چودھری کے بیٹوں کے پاس کہا چودھری کا کیا بنا کہنے لگا وہ تو پھانسی لگ گیا کہ فیس کتنی تھی تھی کہنے لگ گیا بتیس سو روپیہ یہ کام تو ہم بتیس روپے میں کر سکتے اگر پھانسی لگوانا تھا تو شہر کے وکیلوں کو کرنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ کام ہم صرف بتیس روپے میں کر دیتے دی. زیاد حق زیادہ آ کوئی مجسٹریٹ ہے تو لکھے ان سی آئی ڈی والوں نے کیا لکھنا ہے بیچاروں نے کتنے پڑی ہے کہ جا سنا ہوئے تو ہماری پتیاں نہ انگ جائنا نہ نیب نینا نہ آپ آ میں نہ بھیجے پتیاں اور تو تے حیرت انسان ہے کہ اپنے سینے پہ دملے لگائے ہوئے اور ایک ہندو عورت کے سامنے رکو کر رہا ہے اس سے بہتر تھا تو لگ جاتا مسلمانوں کا قائد نہ دکھلواتا کیا کرتے ہو آج کہتے ہیں اگر یہ بغیر بھی کرنی تھی پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی کی؟ اور لوگوں ایک بات سن لو سی آئی ڈی والا لکھو اس کو پہنچاؤ جو اپنوں سے لڑا کرتے ہیں وہ بیگانوں سے لڑنے کی ہمت تم اپنوں سے ہمارے خلاف حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک دفعہ حملہ ہوا تو ایک عورت نے کہا کمانڈر عورتوں کے اوپر چڑھ دوڑا مارا عورتوں کو بڑا جب بندے لڑنے کے لیے آئے تو اپنی بیوی کے پیچھے جا کے چھپ گیا اس نے کہا آپ علیہ نے کیا وہ پھر ہرو اب میرے خلاف تو شیر سے مردوں کے مقابلے میں بھیڑ بھی نہیں نکلے ہم کو مارنے کے لیے تو بڑے دلیئر فوج یہ بچارے پولیس فوج ہمارے بھائی ہیں ان بچاروں کا کیا ہے لیکن سب قرآن کہتا ہے مومنوں کی شان بیان کرتا ہے اچھا ولل گارے روح مومن وہ ہیں جو اپنوں کے لیے نرم غیروں کے لیے گرم ہو ہلکا یاران کو بڑے سنگ کی طرح ہلکا یورا تو بڑے شم کی بران رسم و باطل ہو تو فولاد ہے مومن لیکن یہ مومن یہ مومن شب موم کر لیا آہن بنا کر ہمارے لیے فولادی اور اندرا گاندھی کے بیٹے کے لیے موم کا اور لکھا اخباروں نے لکھا ہے کہ اندرا گاندھی کے بیٹے نے سلام بھی نہیں لی یہ جفے مار کے ڈل گیا وہ سلام لینے کے لیے جفے مارنا پیا ایسا انہیں قوم بھی جفا مارا چڈن کا نام نہیں لینا قوم کو بھی جفا مارا ہوا ہے اس نے سلام لینا اور لوگ کہتے ہیں میں ڈپلومیسی ہے یہ ڈپلومیسی اسلام کے اندر نہیں ہے یہ اسلام کے اندر یہ ڈپلومیسی اسلام کہتے کیا ہے تو کیا کوئی بات نہیں ہم کو بچا دیا ہم نے کہا بزدلی سے اگر کوئی قوم بچا کرتی تو کبھی بہادروں پہ موت نہ بزدلی بھی کبھی قوموں کو بچاتی ہے قوموں کا بہادری بچاتی ہے آ اگر یقین نہیں آتا تو محمد کے ستانگ کو دیکھو صلی اللہ ہو سرور کائنات کی وہ ہو چکی ہے آپ کی ناک مبارک مسجد نبی کے ساتھ حجرہ سب میں رکھی ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے چار گروہ ان کے قبائل کا ایک مسلمان کے ساتھیوں کا ایک مانعین نے زکات کا ایک روم کے لچکروں کا چار دنوں مدینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں آج تمہیں اپنی تاریخ بھی بھول گئی ہے آج کچھ یاد نہیں رہا آج ہم سب چیزیں بھول چکے آج ہم نے کمر کو اسلام اور اسلام کو کمر بنا دیا آج خرد کا نام جنو اور جنو کا خرد رکھ دیا گزری ابھی مسلمان اور سوچو تو صحیح آج بھی جس کے دل میں ایمان ہے نبی کی وفات کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ نبی اور جن کے پاس نبی تھا علیہ سلاک ہو جو ان کے پیچھے دھماوے پڑھتے تھے جو اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے تھے اور جو اس کے چہرہ پورانوان کو دیکھ کے اپنے آنکھ آپ کو جنتی بناتے تھے جو اس کے چہرے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک میں ڈالتے تھے آج کس کو دیکھیں آج ان کو نبی کا چہرہ یکلس نظر نہیں کتنا بڑا غم ہے میں کہتا ہوں سارے کائنات کے غم میں ایک طرف اکیلے مدینے والے کی وفات کا غم امام کائنات نہیں رہا غم کا عالم یہ تھا کہ بلال نے حضور کی وفات کے بعد ازان کہانی چھوڑ دی اور جب لوگوں نے کہا تھا بلال ازان کیوں نہیں کہتے تو اس نے کہا تھا اب اچھا دو اللہ محمد الرسول اللہ کہتے کہ میں کس کے چہرے کو دیکھوں گا لوگوں کے غم کا عالم رم کی حالت یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے اگر ہمارے سینوں پہ بہت پہاڑ بھی رکھ لیا جاتا تو سینہ اتنا مچلا ہوا اور مچلا ہوا نہ دکھائی دیتا جتنا محمد کریم کی مفاد سے دکھائی دی اور فاطمت اسدارہ نے کہا تھا سبت الیا مسائب اللہ اللہ سبت ال میں پھر نہ مجھ پہ میرے باپ की واپس کے ساتھ اتنے ہم ٹوٹ پڑے کہ اگر دنوں پہ ٹوٹ دے تو دل کے پروپ جیسا بہادر آدمی اپنے آسات گم کر بیٹھا اس نے تلوار نکال لی اور کہا جو کہے گا کہ محمد فوج ہو گیا نا اس کی گردن کو اڑا دو ہو شواز کو مدینے میں اس طرح ہو بکا ہوا اس کا معلوم ہوتا تھا زمین کا چلے شک ہو جائے گا آسمان پھنس جائے گا اتنا لوگوں کو غلط این اسم کے آلم میں خبر پہنچی کہ کمائے کو استعمال نے استماعت کا اعلان کر دیا غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیا اور صرف یہ اعلان کیا نہیں بلکہ مدینے پہ چڑھائی بھی پڑی ابھی یہ خبر ختم نہیں ہوئی سرو سرو ہمارا جی آ کہتا ہے ہم کس سے لڑیں ادھر انڈیا ہے ادھر قابل ہے ہم نے کہا دشمن بھی دو ہی ہے یا شمال کا ہے یا مشرق کا اور جنوب کا ہے اگر تم ان سے نہیں لڑ سکتے تو بوجھ رکھنے کی ضرورت کیا ہے پھر کراچی کے سمندروں سے لڑنا ہے پھر کس سے لڑنا ہے یا اپنی قوم سے لڑنا ہے دشمن تو یہی ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی ہماری مرضی کا چھوٹا سا ہونا چاہیے تب ہم لڑیں گے جس طرح ہمارے یہاں کبھی رشتمے زمان ہوتے تھے آنوکی سے جھگڑا ہو گیا اس سے ایک ہی پٹری ماری بازو نکل گیا لگا بڑا بھائی مارا میرا بازو توڑ کے مجھ کو گرانا چاہتا تھا تم نے کہا کشتی کر رہے ہو پیار کر رہے ہو کا مطلب یہ ہے زمان ہم بنے کن کو گرا کے مول ابد الخال دوسی کو گرا کے یہ بچارہ تو پہلے ہی گرا ہوا ہے ویول حق بھی کمانڈرنگ ان چیف ہے سالار ہے اب مقابلہ کرنا چاہتا ہے کس سے مول مسلمان سے یا بڈوبی جو تین بیٹی سے بیچارا اس کا باپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا تم اس کی ریٹی سے مقابلہ کر رہے ہو ان کا مطلب یہ ہے دشمن بھی ہماری مرضی کا اور جب سیا چیز میں انڈیا نے قبضہ جما لیا انڈیا نے فوجی دور میں سیاستدانوں کے دور میں نہیں فوجیوں کے دور میں ماشاء اللہ کے دور میں کیا کہنا قبضہ کر لیا پھر کیا وہاں تو گاٹ بھی نہیں ہوتی گاس تو اس سڑک پر بھی نہیں ہوتی یہ بھی انڈیا کو دے دو سر گات تو تمہارے تھر پر بھی نہیں ہوتی یہ عجیب بات ہے یہ عجیب جواب ہے کامیں مقابلے کرنے کے لیے یہ سوچا کرتی ہے گاہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ کسی بھیا کی طرح کیا ہمارے ماموں کے گھر آنا تو پھر ہم سے لڑائی کرنا پھر ہم تم کو دیکھیں گے لڑائی کے لیے پہلے تمہارے ماموں کے گھر ڈوبے کدر ہے ان کا حال دیکھو ذرا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہ کیا مسلمانی تم ہر سے ہو کعبے کے رب کی قسم رونے کی بات ہے رونے کی بات ہے رونے کی جب تین سو تیرہ تھے تو ڈرے نہیں تھے جب تین سو تیرہ تھے تو اور اب دس کروڑ ہیں اور منہ پتیلے جتنے بڑے ہیں دس کروڑ لیکن کامین کے تاجدار نے کہا تھا کانین کے تاجدار نے کہا تھا ایف سکسٹین بھی ہیں ایس سفٹی بھی ہیں میراج بھی ہیں نگ بھی ہیں لڑتے نہیں اور کانینڈ کے تاجدار نے جب مومنوں کا لڑایا نہ کسی کے پاس تیر تھا نہ تلوار تھی کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی اگر کلین تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے دیر ہی تھی لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا اللہ پر اعتماد تھا اور انہیں کے متعلق اقبال نے کہا تھا قابل ہے تو شخصیت کرتا ہے اور مومن ہے تو بے دیر بھی یہاں پر یہ ناموں کا یہ کیا ہے وہ یہ وہ یہ وہ یہ یہاں کا انگریزی کبھی وہ نہیں ہوتا ادھر دیتی لوگوں نے پوچھا ماں کیا دیکھتی ہو کہا میں جس چیز کے لیے پاکستان لائی دو چیز سے رہی ہوں کہا وہ کون سی چیز ہے کہا وہ چیز اسلام ہے میں نے اسلام کے لیے اپنے کپار کو چھوڑا میں نے اسلام کے لیے اپنے بچوں کو دبوایا اسلام کے لیے ہر قربانی تھی اب میں اسلام چاہتی ہوں لیکن وہ ماں در بدر جیستے پیستے اپنی ایڈجا رگڑ رگڑ کے ایک دنیا سے رخت ہو جاتی ہے لیکن اسے اسلام کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہائے اب پہ جتنے بھی حکمران آئے کسی نے جمہوریت کا نارا لگایا کسی نے مساوات اور انصاف کا نارا لگایا کسی نے اسلام کا نہ وہ اسلام نہیں ہے وہ جمہوریت نہیں ہے اور وہ کتاب وسنت کی بال تبدیل نہیں ہے کیا دیکھو تک چاری ہے ہر تک تاکہ ہے ہر تک سننا جی ہے ہر تک ورجا کی ہے ہر تک بڑی بیٹیوں کی ہمتوں کا لوٹا جاتا ہے اور چودہ جو آتا ہے پاکستان کا صدر اعلان کرتا ہے کیا یوم آزادی مناؤ بھائی ہم جو میں آزادی خاص بنائے عزت ہماری محفوظ نہیں جان ہماری محفوظ نہیں مال ہمارا محفوظ نہیں اسلام ہمارا محفوظ نہیں ہم ہم آزادی کیسے آزادی تو تب کہ ہم آزاد ہمارا اسلام آزاد ہو ہماری جان ہو ہمارا مال ہو ہماری ہمت محفوظ ہو جب کوئی بھی چیز محفوظ نہیں تو پھر ہم آزادی کے چیز بھی کی بنائے کیس چیز پہ ہم اترائے کس چیز پہ ہم خودی کا اظہار کریں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا اور جو تنگ باقی آگے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ بڑی تمنائیں لے کے یہاں آئے بريق ضياء كباره يلاه تلقى ايه لكن هل الملذ الوجود وتسود الوجوه فامن الذين سودت وجوههم فان الذين, الذين سودت وجوههم اكفرتم اكفرتم بعدايبكم فذوق العقاب بما كنتم هُمُ الَّذِينَ سُدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ أَكْبَرْتُمْ وَذَيْبَ عَلَيْكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَهُمُ الَّذِينَ يَضُلُّ وُجُوهُهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ يَظَلُّ